امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں عز و درماندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو